باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پسندیدہ پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کے میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے ساتھ مغفرت نار جہنم سے نجات اور رحمتیں لے کر رخصت ہوا اور نتیجے میں ہم کو دے گیا عید سعید کی وہ خوشیاں کہ جس میں سارا عالم اسلام ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے ناظرین ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس عید کے پرمسرت موقع پر ان تمام لوگوں کو بھی اپنی عیدوں کی خوشیوں میں شریک کریں کہ جو کسی وجہ سے اپنے عزیز و اقربا سے دور ہیں اپنے رشتے داروں سے دور ہیں اور وہ عید کی خوشیاں اس طریقے سے نہیں منا سکتے جس طرح کی ہم سب لوگ مناتے ہیں ناظرین آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد حج ماہر حج کی آمد آمد ہوتی ہے کہ اور یہاں سے زائرین حج کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں جیسا کہ آپ کو کے علم ہے کہ یہ پروگرام اس میں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صاحب تشریف رکھتے ہیں جو تمام سوالوں کے آپ کے جوابات دیتے ہیں اور آپ کے مسائل فقہی مسائل شرعی مسائل اور تمام مسائل کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ خیر, دائم مبارک دائم پوریو ٹیم خیر مبارک کی کی ٹیم جانب سے اور ڈائریکٹر اور جتنی بھی ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کی جانب سے کیونکہ اکثر ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کا ذکر پروگرام میں نہیں کیا جا سکتا مفتی صاحب ماہ رمضان میں جب رخصت ہوتا ہے اگر ماہ رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو کیا اس کے بعد حج لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ رمضان کے بعد رمضان مہینے میں کوئی عمرہ چل لے تو اس کے بعد لازم ہوتا ہے کیا کہ کہنا درست ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی واصحابہی و اہل بیتہی و ذریاتہی اجمعین و لعاقبت المتقین مدین بھائی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور اس کے بارے میں مموان لوگ تشویش میں رہتے ہیں کہ نہ جانے ہم پر حج فرض ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اور یہ بڑی سادت کی بات ہوتی ہے کہ انسان ماہر رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرے کہ اس کا ثواب حدیث کریمہ میں ایسا فرما گیا کہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں مگر وہاں پر لوگوں کی باتیں سن کر تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں شاید ہم پر حج فرض ہو گیا ہے تو دیکھیں اس سلسلے میں حکم شرعی علماء میں اختلاف ہوا حکم میں شرعی میں بعض علماء نے تو کہا کہ اگر پہلے کبھی حاضر نہیں ادا کیا تھا تو اس دفعہ اس پہ فرض ہو جائے گا مگر تحقیق یہ ہے اور ہماری جو فقہ کی بڑی کتابیں ہیں ان کی روشنی میں تحقیق یہ ہے کہ اس پر حاجر فرض اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پر استطاعت نہ ہو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ یہاں پر رک بھی سکے اور اس کو اجازت بھی ہو دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے نا پورا بندوبست جی جی جی جی پورا بندوبست کر کے چلا ہو ان کا واپسی تک کا انتظام ہو تو ایسی صورت میں پھر اس پہ حج فرض ہوتا ہے ورنہ مکہ معظمہ میں کتنے اپرادھ رہتے ہیں جو غریب لوگ ہیں علماء نے ان کے بارے میں فرمایا حالانکہ وہ تو مکہ معظمہ میں رہتے ہیں وہ تو شوال کا چاند وہیں پہ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اگر ان کے پاس استطاعت ہے یعنی اگر یہ پیدل چل سکتا ہے اور اس تین چار دنوں کا خرچہ ہے تو اس پہ حج فرض ہوگا اور ورنہ اس پہ حج فرض نہیں ہوگا اور جو پیدل نہیں چل سکتا اور رہتا مکہ معظمہ میں ہے اس پہ بھی اس وقت تک حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ سواری حاصل کر لے سواری کا خرچہ ہو اور بقیہ دن وہاں پر گزارے تو ہمارے جید علماء کرام رام اور محققین نے جو ہے اس بارے میں یہی حکم صادر فرمایا کہ استطاعت شرط ہے خا مکہ معظمہ میں رہتا ہو خا مدینہ منورہ میں رہتا ہو خا کراچی میں رہتا ہو تو صرف ماہ شوال کی وجہ سے نہیں فرض ہو جائے گا اچھا اچھا صاحب ایک سوال جو عمومی طور پہ سامنے آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ اپنے ناموں کے ساتھ حاجی یا الحاج لگاتے ہیں تو کیا اس سے یہ مقصود ہوتا ہے جیسے کسی نے ایک حج کیا تو وہ حاجی کہلوانا پسند کرتا ہے کسی نے دو حج کیے تو وہ الحاظ کہلوانا پسند کرتا ہے تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کیا شرحی طور پہ ایسا کرنا درست ہے دیکھا آپ نے بڑا چپتا سوال کیا ہے اور معاشرے میں ایک مرض بھی ہے اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت تو جواز کی صورت ہم بیان کرتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حج کر کر آتے ہیں تو خود خود لوگوں کی زبان پھر اس کے لیے جو ہے حاجی قرف جی جاری زبان کو خاص تو عام ہو جاتا ہاں حاجی حاجی کہہ, کہہ کے پکارتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دس دس حج بھی کر لیں پھر بھی ان کے نام کے ساتھ حاجی مشہور نہیں ہوتا تو اگر ایسا آدمی ہے کہ جس کو لوگ کہہ رہے ہیں حاجی جی تو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں البتہ خود کی خواہش ہو کہ مجھے حاجی کہا جائے اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے حاجی یا الحاج تو یہ پھر ریاکاری میں آ جائے گا کہ یہ اپنی عبادت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے بلکہ دلچسپ بات یہ ہے تو اگر انسان ایک دفعہ حج کرتا ہے تو اپنے آپ کو حاجی کہلاتا ہے تو جو روزانہ نماز پڑھ رہا تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ نمازی لکھنا نماز لکھنا شروع کر دیا تو مفتی صاحب جو الحاج ہوتے ہیں تو ان کے حجوں کی تعداد کیا ایک سے زیادہ ہوتی ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ طور پہ الحاظ لکھوا کے کاٹ سب پر یہ بھی لوگوں کی غرض فہمی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک سے زیادہ حج کیا جائے وہ الحاظ ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے الحاظ عربی کا لفظ ہے اور عربی زبان میں ہر اس شخص کو الحاظ کہا جاتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی حج کر لیا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ حج کیا جائے ہمارے یہاں پہ لوگوں میں تصور ہے بہرحال یہ اپنے نام کے ساتھ لکھوانا اس قسم کے معاملات کرنا شریعت مظاہرہ کو سخت ناپسند ہے اسے ریاکاری کاری کہا جاتا ہے اور ریاکاری کاری کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا ہے یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جو شرک سے مشابہ ہے اور شرک کہنے کی وجہ کیا ہے اصل میں عبادت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس عبادت کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لوں لوگ مجھے اچھا کہنا شروع کر دیں تو اب اس نے گویا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے درمیان اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے یہ عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں رہی گویا کہ وہ لوگوں کو خوش بھی کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے اسے شرک خفی قرار دیا گیا ہے بہت مضموم صفت ہے یہ اور اللہ تبارک و تنا تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے مفتی صاحب حج جو اسلام کا پانچواں رکن ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو تمام اراکین ہے کیا شریعت یہ بات قرار دیتی ہے کہ وہ پچھلے تمام جو ہمارے احکامات موجود ہیں ان کو فراموش کر کے براہ راست کوئی مثال کے طور پہ توحید نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یعنی کہ حج پانچواں رکن ہے کا. تو کیا جو حج کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے سے نمازی بھی ہو اللہ کی بیدانیت سے کامل ایمان رکھتا ہو تمام تند درست عقائد کے ساتھ یا کسی بھی عمر میں کوئی بھی شخص کبھی بھی حج کر سکتا ہے دیکھیں اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس پر تو سوائے توحید کے دیگر عبادتیں فرض نہیں ہوئیں تو توحید تو دیکھیں ایمان کے لیے ضروری ہے اسلام کے لیے ضروری ہے اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہے مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو درست کرنا ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہے ہاں البتہ جو نابالغ ہے تو اس کے لیے حکم شریع یہ ہے کہ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی کیونکہ نابالغ فرض نہیں ہوئی روزے نہیں رکھے نابالغ تھا فرض نہیں ہوئے وہ ڈائریکٹ حرف پہ چلا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جو بالغ ہو چکا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے دیگر فرائض کو ادا کرے ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ایسی باتوں سے مقبول نہیں ہے کہ اللہ کے بعض احکامات کو چھوڑ کر باز اکامت باز اکامت ہاں؟ کی پہلی پہلی. کچھ اللہ چھوڑ کر کچھ پہلی قرآن مزید فرقانہ فرمایا کہ یادین عمر ادیس میں کافہ۔ کئی ایمان واروں ایم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو پورا انسان داخل تبھی ہوتا ہے جب اللہ کے تمام احکامات کو لے لے اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال جو عمومی طور پہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حج سے پہلے جو لوگ بھی سفر حج پہ روانہ ہو رہے تھے زائرین کیا ان کو جتنے اپنے متعلقین ہیں ان سے اپنے تمام حقوق و فرائض معاف کروانے لازمی ہوتے ہیں اگر وہ معاف نہ کروائے مثال کے طور پہ اگر میری اپنے بھائی سے نہ چاہتیے اور میں سفر حج پہ جانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنے بھائی سے پہلے صلح کروں اس سے معذرت کروں پھر اس کے بعد حج پر جاؤں دیکھیں یہ حج کے آداب میں سے ہے ہمارے بزرگاندین رحیم محمد اللہ نے حج کے جو آداب بیان فرمائے ہے ان میں ان چیزوں کو خاص طور پہ پر بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق آتا ہے تو اس حق کو ادا کر دیں اگر کسی کا پیسہ لیا ہے مال لیا ہے تو اس کو بھی ادا کر دیں اگر کسی کا دنیاوی سبب سے دل دکھایا ہے دنیاوی معاملے کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے تو اس معاملے کو درست کریں تو یہ اس کے لوازمات میں سے حج کے ورنہ ایسے ہی چلا جائے انسان تو اس کا حج مقبول نہیں ہوتا ہاں ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی شخص سے دنیاوی, دنیاوی وجہ نہیں ہے اس کی ناراضگی کی دینی وجہ ہے تو وہ دین پر عمل نہیں کرتا یا دین کے اقامت کو پامال کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پہ لازم ہے کہ اپنی غلط حرکتوں کو, کو چھوڑے اور وہ درست ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس سے بھی سلام دعا کر لی جائے مفتی صاحب سورہ حج کی آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تو یہ بات جو قلوب کی پرہیزگاری میں سے اس آیت مبارکہ بھی کچھ روشنی ہے ہومائی شاعر اللہ خیام تقول القلوب کس طرح کے ہے طیبہ میں اس میں تو بہت اثرار بیان کئے گئے ہیں سایت طیبہ میں اللہ رب کریم نے ان لوگوں کو متقی قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی شعائر کیا ہے یہ خود قرآن مجید فرقان حامد میں بیان فرما کہ ان صفحہ ومروا من ان اللہ کہ صفحہ اور مروہ اللہ تعالی و تعالیٰ نشانیوں میں سے ہے تو جو اب ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے ان کا ادب و احترام بجا لاتا ہے اور اسی طرح ان کے گرد عبادت کرتا ہے جس طرح کہ اس کا حکم دیا گیا تو پھر گویا کہ اس نے تقوی کا حاصل کر لیا ہے مرتی صاحب تقوی کی بات کو کنٹینیو کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور ہمارے ساتھ فقی سر شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صاحب موجود ہیں ناظرین آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پر آپ کے سامنے نمبر نمایاں ہیں ان پر کال کیجئے اور ہم سے اپنے مسائل کا حل معلوم کیجئے آج کے کی پروگرام کا موضوع ہے حج اور اس سے متعلق ضروریات اب چلتے مفتی ابو بکر صدیق صاحب کی جانب چلتے ہیں اور مفتی صاحب ایک آیت مبارک ہے قرآن پاک کی سورہ حج سے ہی متعلق ہے کیونکہ آج حج کا موضوع تھا میں نے سورح حج تلاوت کی تو اس میں ایک آیت تھی کہ اللہ پاک کو قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا تو اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے اور کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی قربانی مقبول ہوئی یا نہ ہوئی کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی عبادات کے معاملے میں تذبذب کے عالم میں رہتے ہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہم نے روزہ تو رکھ لیا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نے قربانی تو دے دی پتہ نہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جو آیت طیبہ اپنے نے بیان کیے نہیں ینا اللہ, اللہ وہ آیت طیبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ وہ جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو تمہارے دلوں میں اخلاص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس آیت طیبہ کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اس میں نمود و نمائش نہ کرے اس میں اپنے دل کے اخلاص کو ظاہر کریں اور اس کو ساتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح کے ایک آئے طیبہ میں فرمایا گیا ان نسلاتی و نسخی و محیا و موتی لب العالمی جی قربانی کے لیے تو اس صورت میں یہ ہے کہ انسان جب عبادت کر لے تو اسے یعنی تزبزب میں تو نہیں رہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والا ہے میرے ناقص عمل کو بھی قبول فرما لے گا حال بتا بالکل کانٹینٹ یعنی مطمئن بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے تو عبادت کر لیا بس وہ سب قبول ہو گئی ہے یہ بھی غلط سوچ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جنہیں احرار کہا گیا ہے آزاد بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ کہ ہم نے حکم شرح پہ عمل کیا مگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو غیر مخلص سمجھتا رہے وہ مخلص ہے جب اس نے سمجھا کہ میں مخلص ہو گیا ہوں تو یہ اخلاق سے نکل چکا ہے مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں نادآباد سے بول رہا ہوں محمد عنیف محمد محمد, عمد عمد محمد, عمد محمد عمد صاحب فرمائیے میرا یہ ہے کہ رمضان کے جو روزہ رمضان جی جی کے بعد جو عید کے بعد روزہ رکھتے ہیں نا چھ جی جی یہ کس چیز کے روزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور رمضان کچھ رمضان بس بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی ناظرین آپ بھی اس وقت ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق صاحب موجود ہیں اور آپ ان سے اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب رمضان المبارک کے بعد کے یہ جو چھ روزے ہیں شوال کے جو چھ روزے ہیں ان کے حکم کے بارے میں ارشان فرمائیے دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی چھ روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثابت ملتا ہے کیونکہ ماہر رمضان المبارک میں انسان تیس روزے رکھتا ہے عموماً اور چھ یہ تو اس کو ملا کر چھتیس ہو گئے ہیں اور حدیث کریما کے مطابق جو ہے ہر نیکی پر دس کا ثواب ملتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال یعنی اس کو جب ضرب دیں گے دس سے چھتیس کو تو تین سو ساٹھ دن تو اسلامی سال بھی جو ہے تین سو ساٹھ کا ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے تین سو ساٹھ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھے ہیں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے فضیلت کی بات ناظرین آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے میں فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے جی فیصل بھائی فرمائیے جی میرا یہ سوال ہے کہ مطلب کہ اگر آپ جماعت میں ساتھ ملے ہیں جی جی تو اگر آپ آپ کے ہاتھ ملے ہیں امام کے ساتھ جی جی تو آپ قرت والی جو آپ نے کرت آپ بازی میں دو رکعتوں میں جی جی. تو بغیر قرت والی پہلے پڑھیں گے یا کرت والی پہلے دو پڑھ کے پھر اگلی پڑھیں گے ٹھیک ہے کوئی اور سوال اس کے علاوہ کیا مطلب کہ نا یہ جو فرض نماز کے بعد جی فرض, جی فرض رکاطوں کے بعد جو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے کہ کسی نے مجھ سے بات کی دی تو وہ کہہ رہے کہ حدیث میں کہاں سے باز ہے مطلب کہ کلمہ پڑھنا کیا مطلب پھر دوہرائیے گا اپنی بات کو جی س... یعنی میرا کلمہ پڑھتے ہیں جی نماز کے بعد یعنی فرض جی کے جی بعد جو کلمہ پڑھا جاتا ہے تین دفعہ تو یہ کہاں سے حدیث سے ثابت ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مفتی صاحب دیکھیں ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ آخری رکات میں اگر کوئی ملتا ہے ٹھیک تو اب جب وہ اپنی نماز پڑھنا شروع کرے گا امام کے سلام کے بعد تو پہلے قرآت والی پڑھے گا یا جس میں بعد والی سوال ہے جی جی تو ہم ان لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں تو اس کا دیکھیے حکم شریح تو یہی ہے کہ جب بھی امام کے ساتھ آپ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں شامل ہو جب آپ اپنی پڑھنا شروع کریں تو اس کی صورت یہی ہے کہ پہلے آپ قراعت والی پڑھیں گے تو قراط والی جو رکعت ہے وہ ادا کر لیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ دو رکعتیں وہ پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کریں گے اس کے بعد بعد والی دو رکعتیں پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ صرف پڑی جاتی ہے عام طور پہ دوسرا ان کا یہ تھا کہ فرض کے بعد کلمہ طیبہ بعض مساجد میں پڑھا جاتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں تو ابو ابوداؤ شریف کی روایت ہے حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں بھی اس کو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے زمانے میں نماز ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ نماز کے ختم ہونے کا اندازہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ سلام کے بعد زور دار ذکر کی آواز آیا کرتے تھے اور وہ کلمہ طیبہ طیبا تو اس سے ہم اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ جناب نماز ختم ہو چکی, چکی ہے جی جی تو جی جی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ہے یہ سنت تھا آپ نے سلاتو سلام کی نماز کے بعد ذکر کرنا البتہ اس میں ایک بات ہے کہ ذکر کی آواز اتنی تیز نہ ہو کہ جس سے جگر نمازوں کے نماز میں خلل آئے ٹھیک جی مفتی صاحب اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں حج آپ اب چونکہ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد حج کی تیاری ہوتی ہے زائرین روانہ شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب اس سلسلے میں ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو کے ساتھ محرم کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی چینج ہو گئی ہیں سعودین گورنمنٹ کی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کیا کچھ ٹریول ایجنسیاں ایسا بھی کرتی ہیں کہ کسی کو آپ کا محرم جیسے کوئی شخص ہے وہ سفر نہیں کر سکتا یا وہ ان ریکوائرمنٹس پہ پورا نہیں اترتا جو گورنمنٹ کی اس پر لاگو ہو رہی ہیں تو کیا وہ سفر حج پہ اس نامحرم کے ساتھ جس کو ٹریول ایجنٹ نے اس کا محرم بنا دیا ہو لے جا سکتا ہے کیا یہ طریقہ کار جائزے آپ نے جو ایک جانور کا سوال کیا ہے ایک تو یہی مسئلہ بھی ہے کہ آج کل جو عمرے پہ جانا جاتا ہے تو اس کی ایج کم از کم فورٹی ایئرس ہونی چاہیے थीज़. اگر وہ فورٹی ایئر سے کم ہے تو اس کے لیے پھر محرم اس کے ساتھ کوئی خاتون ہو تو پھر وہ جا سکتا ہے ورنہ اجازت نہیں ملتی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض خواتین ہیں وہ حج پہ جانا چاہتی ہیں یا عمرے پہ جانا چاہتی ہیں مگر وہاں پہ سعودین پالیسی اور شریعت کے مطابق ہے یہ ही ही کہ جب تک کوئی ان کے ساتھ محرم یا شوہر نہ ہو تو وہ اجازت نہیں دیتے عورت کو آنے کی تو ٹریول ایجنٹس بعض لوگ بددانتی یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی مرد کو جو ہے ان کا محرم شو کر دیتے ہیں تو شریع اعتبار سے یہ دونوں ہی ناجائز ہیں اور ایسا کرنا سخت بدد عانتی ہے یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکا کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکا کرنا ہے اس پہ مزید کا کیجیے کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر مدر بات کر رہا ہوں ضلع سے مدر صاحب सर, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے مسائل کل پروگرام میں جی مدر صاحب سر سر میرا سوال یہ ہے کہ جو بقر عید پر قربانی, قربانی کرتے ہیں جی جی اس میں سر حقیقی کی نیت کر سکتے ہیں حقیقی کی نیت جی سر اور کوئی سوال دوسرا سوال سر یہ ہے حضر عصمت کو اگر نزدیک سے نہ چنا جائے دور سے چن سکتے ہیں سر یعنی کہ حضرت عصمت کی جانب اشارہ کر کے اور اس کو بوسا دے دیا جائے جی سر وہ پورا ہو جائے گا یعنی کہ بالکل ٹھیک جی مفتی صاحب دیکھیے بھائی نے جو پیرا کوشچن کیا ہے وہ کہا کہ قربانی میں ہم عقیقہ کر سکتے ہیں تو کوشچن البتہ واضح تو نہیں ہے لیکن میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ اس کی دو صورتیں ہیں اگر آپ نے چھوٹا جانور کیا مطلب کہ بکری یا بھیڑ وغیرہ کی تو اس میں تو صرف قربانی ہی ہو سکتی ہے کسی اور کی نیت نہیں کر سکتے آپ لیکن اگر آپ نے بڑا جانور جس میں سات حصے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باقی 6 میں جو ہے آپ قربانی کی نیت کر لیں اور ایک حصے میں عقیقے کی نیت کر لیں یا جتنی آپ کے مرضی ہے 6 میں جو ہے آپ عقیقے کی نیت کر لیں اور ایک قربانی کی نیت کر لیں تو یہ قربت ہے اور قربت کی نیت کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے ہمارے فوکا نے اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے دوسرے ان کا کوشچن کہ حضرت اسود کو دور سے ہم استعلام کر سکتے ہیں استعلام کہلاتا ہے دور سے جی جی جی تو اسے سنت طیبہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک رکھ کے اپنے دہر مقدس سے اس کو چھوا اس کو شرم بخشا اور بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ رش تھا تو سرکار دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کی اصا مبارکہ تھی تو آپ علیہ صلاح وسلم نے اسام مبارکہ کو لگا کے چھوا اچھا اس کے علاوہ یہ بھی آیا کہ جو اس طرح بھی نہیں کر سکتا اور میں لوگوں کا تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ دور ہی سے وہ جو ہے ہاتھوں سے استعلام کرے تصور ہی میں گویا کہ میں حیدرآسباد کو ہاتھ لگا رہا ہوں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لے تو یہ بھی سنت ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے اور عموماً سی زمانہ لوگ جو حیدرآباد کو چومنے میں بہت کریزی ہوتے ہیں اور بہت بہت مطلب زور لگاتے ہیں طاقت لگاتے ہیں اور ہماری بہنیں خواتین جو ہے وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتی لوگوں کی رش میں جاتی ہیں حالانکہ کتنی بے حرمتی ہوتی ہے ان کی اور کتنے شریعت کے احکام کو مطلب کہ پامال کرنا پڑتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے زور وہاں پہ لگانا دھکا وہاں پر لگانا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہاں پر تو عاجز و مسکین ہے مسکین ہی اللہ تعالیٰ کو یہاں پر پسند ہے حدیث کریما میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا کچیلا حاجی پسند ہے تو یہاں پر تو عاجز کا مظاہرہ کیا جائے مسکینی کا مظاہرہ کیا جائے وہاں پر کسی کو دھکا لگایا اس کو تکلیف پہنچی تو, پہنچے تو, پہنچے تو ایک نہیں ایک لاکھ گنا ملیں گے اور وہ بھی خانہ کعبہ کے ساتھ جہاں پر گناہ بخشانے گئے ہیں وہاں پر جا کے گناہ کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے سلام کرتے ہیں اس بات میں مزید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اورنگزیب بول رہا ہوں جی اورنگ صاحب فرمائیے جی میں نے سوال کرنا تھا کہ میرے نا میں اپنے والدہ کے ساتھ ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جی جی لیکن کچھ ہفتے بعد پانچ منٹ یا دس منٹ بعد ہماری میں لڑائی ہو جاتی ہے والدہ سے لڑائی ہو جاتی ہے جی والدہ سے جی جی کوئی بھی, بھی, بھی بات ایسی ہو کہ بس لڑائی کے بعد ختم ہوتی ہے ٹھیک اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میری والدہ کا سب سے پہلا بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے بدوا دیتی ہیں بدوا دیتی ہیں جی والدہ بدوا دیتی ہیں, والدہ بدوا دیتی ہیں, والدہ, بدوا دیتی ہیں والدہ بدوا دیتی ہیں جی جی یہ کیوں کہ پرانے والدہ کی بدوا نہ اچھا لا دیتی ہے بے شک والدہ کی دعا اور بدوا دونوں جی جی دوسرا کوئی سوال ہو تو فرمائیے ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ نماز پڑ رہی تھی جی جی وہ میں نے بادوا دیے میں نے جان بال کھینک دیا استفر اللہ جی جی کیوں کہ انہوں نے مجھے بادوا دی آپ کا رہنا کاٹ نہیں ہے جی جی لوہے دا چاڑوں جی جی وجہ سے میں پتا ہوں کیونکہ میرے حالات اتنے ہو چکے کہ میں بس بہت پریشان ہوں بھیا مفتی صاحب تک جانے سے پہلے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ والدہ سے لڑائی اور اولاد کی کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے آپ کی والدہ آپ کی جنت ہے اور اپنی جنت سے کبھی بھی لڑائی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا اب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا ارشد فرما دیں جی مفتی صاحب سعود باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو بہت ہی برا فعل ہے کہ کوئی انسان اپنی والدہ سے لڑے بلکہ علمائی کرام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی والدہ کے سامنے اور والد کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ زرخیت غلام ہے جی جی اور پاک میں اللہ نے کہا کہ اف القم اور ہاں کہو ہاں وہ رتقل اف الرحما تو ان کو نہ کہو قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت کے یا تو دو دروازے یا جہنم کے دو دروازے ہیں تو جو انسان اپنے ماں باپ سے لڑائی لے مول لے اگر ماں باپ غلطی پر ہوں جی اگرچہ کہ ماں باپ غلطی پر ہوں تب بھی اس کے لیے حرام ہے اور وہ جاننے کو مستحق ہوتا ہے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشاعت فرمائے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو تو صحابی نے نرسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ غلطی پر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ہاں ہاں اگر وہ غلطی پہ ہو ہاں ہاں اگر وہ غلطی پر ہو ہاں اگر چاہے وہ غلطی پہ ہو وہ ظلم کریں حریش کے الفاظ و اِن ضلع مکا و ان ظلا ماں کا وا ان ظالم کا ہاں اگر وہ تجھ پہ ظلم کر رہے ہو ہاں تجھ پہ ظلم کرو ہاں تجھ پہ ظلم پھر بھی تم اپنے والدین کی اطاعت کرو تو یہاں پر تو اتنا سخت حکم ہے تو ہم اپنے بھائی کو مشورہ دیں گے کہ اگر یہ اپنی دنیا کو درست کرنا ہیں اپنے آخرت کو درست چاہتے ہیں تو ہر قیمت میں ماں کے قدموں سے چمٹ جائیں اور رو کے ان کو جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں ان کے قدموں کو نہ چھوڑے ورنہ دنیا بھی خراب ہے اور راستہ بھی خراب ہے سبحان اللہ امید ہے کہ بھائی تک مفتی صاحب کا کہ یہ بات اور یہ مشورہ پہنچ گیا ہوگا ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں سر میں ضلع کراچی سے محمد عظیم بات کر رہا ہوں جی عظیم صاحب فرمائیے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جی جی ہم ایک دکان کراچی کے لیے اس کا دو لاکھ روپے میں ایڈوانس دیا ہوا ٹھیک کیا اس میں زکات ادا کرنی ہوگی زکات ادا کرنی ہوگی اس کے علاوہ ایک سوال ہے جی جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے بندہ گاڑی رکھتا ہے جی اور نماز نہیں پڑھ سکتا پانچوں وقت کی ٹھیک تو اس کے لیے کیا کیا اس کو گاڑی مونڈوا دینی چاہیے لوگ بولتے ہیں یار تم نے گاڑی رکھی ہوئے نماز تو پڑھتے نہیں ہو اچھا جی جی اور کوئی سوال ٹھیک ہے جی جی مفتی صاحب یہ ایک عمومی رویہ ہو گیا لوگوں کا کہ اگر کسی نے سنت رسول چہرے پر سجا لیے تو پھر اس پہ بھپتیاں کسنے شروع کر دیتے ہیں کہ میاں تم نے داڑھی تو رکھ لی ہے لیکن نماز تو تم پڑھتے نہیں ہاں دیکھیں پہلے اسی بات سے ہم شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کوشچن کر دیا تو بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ایک مشتق رکھنا واجب ہے تو یہ ایک الگ ہی ہے ایک الگ حکم ہے اور نماز پڑھنا ایک الگ حکم ہے تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم سے کپڑے اتار دیں کیونکہ کپڑے اتار کپڑے پہننا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابار ہے تو کل کوئی یہ کہنا شروع کر دیں میاں آپ تو نماز تو پڑھتے نہیں کپڑے بھی اتار دیجیے کتنی بے حیائی کی بات ہے تو اسی طرح داڑھی رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جناب نماز نہیں پڑتے اس کو کٹوا دیجئے تو یہ بھی شرم کی بات ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو تبدیل کریں کہ آپ پر زیادہ حق بنتا کہ آپ نماز ادا کریں کہ لوگ آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عمل کرنا پڑ سمجھتے ہیں تو جو پہلا کوشچن ان کا یہ تھا کہ دکان کرائے پہ لی اور دو لاکھ انہوں نے ایڈوانس کے طور پہ دیا ہے تو ہمارے یہاں پہ کانٹریکٹ ماہ کا کیا جاتا ہے تو اس میں بعض حضرات کی طرف سے یہ ہوتا ہے خاص طور پر سعودی اور دیگر ممالک میں ہمارے یہاں پہ بعض جگہوں پر کہ وہ ایڈوانس پورا کرایہ دیتے ہیں سال کا تو اگر یہ ایڈوانس کرایہ لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں تو پھر اس پہ زکات ان پر نہیں ہے وہی شخص ادا کرے گا لیکن اگر یہ زرع ضمانت کے طور پر دیا گیا ہے کرایہ الگ سے دیتے ہیں تو پھر یہ رقم ہو جائے گی رہن اور رہن پہ زکوت نہ ان پر ہے نہ ان پر ہے یعنی دونوں پر زکات واجب نہیں آپ ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی ابو بکر صدیق صاحب موجود ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے خطوط کے ذریعے ہم سے آپ کے مسائل اپنے مسائل کے حل معلوم کر سکتے ہیں شرعی اور فقہی مسائل آپ اپنے خطوط لکھنے کے لیے ایڈریس نوٹ کر لیجئے ہمارا پتہ ہے ڈی ون ٹوینٹی سائٹ کراچی اور اس کے علاوہ ہماری صبح دس سے رات دس بجے تک لائن موجود ہے جس پر ہمارے تمام علماء کرام آن لائن آپ کو تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں نمبر نوٹ کر لیجئے زیرو نائن, سیون نائن ٹو سیون مفتی صاحب اب اپنے حج کے موضوع کی طرف آتے ہیں تو بات چل رہی تھی محرم اور نامحرم کی ہاں تو میں نے اس سلسلے میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا ہے مومن کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا ہے غیر سے باتیں سعودی عربیہ کے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے تو مومن ہے ان کے ساتھ دھوکا کرنا ہے تو ایسی صورت میں جو لوگ حج پر جاتے ہیں بلکہ حدیث کریمہ میں خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے ही ही. کہ جو عورت اپنے محرین کے بغیر حج پر جاتی ہے تو اس کے قدم قدم ٹلانت پڑتی ہے اس پر گناہ ہوتی ہے اب وہ فقی طور پہ تو حج ادا ہو جائے گا عمر ادا ہو جائے گا مگر اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی جانتا ہے تعالیٰ مفتی صاحب جو لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ پھر وہ عمرہ اور حج ادا کر کے آتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں لیکن پہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں اچھا جناب میں سفر سے بات کر رہا ہوں عبد الواحد بلوچ جی جی عبد الواحد بلوچ صاحب فرمائیے اچھا جناب میرا مطلب یہ ہے کہ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے جی جی فرمائیے اچھا جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو تھے جی ہم اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو ہلکا کر دیجیے تھوڑا سا اچھا اچھا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ خاص خات ہے اچھا ابھی اس کے لیے ہمارے کو کیا کرنا چاہیے ہم پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہیں جی کیونکہ ہم اسی ٹائم اس کے تھوڑے تھوڑے بے فرمان بھی رہے اتنا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ بے فرمان رہے ابھی اس کے لیے ہمارے کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم خان سب سے پہلے اپنے پروگرام کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور دنیا کے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا میں کراچی سے بات کر رہی ہوں نجمہ جی جی فرمائیے مجھے یہ معلوم ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور چھلے میں ہوتی ہے سوا مہینے میں وہ نمازیں ہیں نماز پڑھنی ہے اور سری بات یہ ہزار روزے ہم کس طرح سے ادا کریں ہزار روزے کس طرح سے ادا کیے جائیں پتہ بہت مطلب ایک مہینے میں ہم پڑھے رکھ سکتے ہیں روزے और दूसरी की जो एक बात ये पूछना है जो औरत अप्षी अप्षी शोहर के बारे में अब शोहर चाहे कोई कभी कोई चीज लिया ही नहीं दुपट्टा खाने पाना किस चीज़ आपकी बात दुरुस्त तौर से समझ में नहीं आ रही है तीसरा सवाल बरा मेहरबानी दोबारा दोहराइयेगा अच्छा तीसरा सवाल मेरा ये है उस औरत के बारे में बताइए जो शोहर के लिए शोहर की कमाई की کبھی کوئی کھانا نہ دوپٹہ تک نہیں اوڑی اس کے بارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے م... مفتی صاحب آخری سوال سے شروع کرے ہاں مسئلہ یہ کہ آخری سوال کمپلیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ شوہر کی کمائی سے نہ کبھی دوپٹہ پہنا نہ کبھی کپڑا پہنے نہ کھانا کھایا تو اب شوہر نہیں دیتا اس وجہ سے نہیں یا خود کے نخرے بہت زیادہ ہیں کہ شوہر کی ان چیزوں کو قبول نہیں کر دیں تو اگر پہلی صورت لیں تو اس میں شوہر قصوروار ہے اور یہ سخت گنا کی بات ہے کہ شوہر پر ساری طور پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقع ادا کرے اگر, اگر نہیں کرے گا تو ان اللہ وہ سخت اس کے پکڑ ہوگی اور بروز قیامت جو ہے رسواں کیا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں اور حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالی کے حق سے زیادہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تبارو اپنا حق تو فرما دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں فرمائے گا اور اگر دوسری صورت ہے کہ بیوی بی نہیں قبول کرتی اس کے مطلب کہ دماغ نہیں مانتا اپنے شوہر کی کمائی کو لینا تو یہ پھر بیوی بی کی طرف سے نہ فرمانے کی بات ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مسند حنبل میں حدیث شریف کو روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اور مرد کا پورا جسم خون و کیف سے بھرا ہوا ہو اور عورت اسے چاٹ چاد کر بھی صاف کر دے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ یہاں تک رشاط فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن میری شریعت میں سجدہ حرام ہے غیر اللہ کو مجازی خدا جو ہے وہ اسی طرح مجاز ہے مفتی صاحب اور جو پہلا سوال تھا اچھا پہلا کوشچن بہن کا یہ تھا کہ وہ جو عورت کے نفاذ کے ایام ہوتے ہیں چھلے کے ایام بھی جنہیں کہتے ہیں تو کیا ان میں نماز وغیرہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گی تو بہرحال ان ایام میں نماز تو نہیں ہوتی عورت پہ فرض نہیں ہے نماز اور قزا بھی نہیں ہے ان کی لیکن ہم یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہیں گے عموما ہماری بے شمار بہنیں ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ سوا مہینہ ہے ٹوٹل یعنی چالیس دن ہے چالیس دن کے لیے نمازیں ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ حکم شرح یہ ہے کہ جب تک ان کو خون آتا رہے تو ان کے اوپر نمازیں معاف ہیں جب ان کو یہ معاملہ بند ہو جائے اگرچہ کہ وہ دسویں دن ہو جائے پہلے دن ہو جائے کسی دن بھی بند ہو جائے تو ان پہ فرض ہے کہ نہائیں دھوئیں اور اس کے بعد اپنی نمازیں ادا کریں اگر وہ نمازیں ادا نہیں کرتی اور اسی خیال میں رہتی ہے کہ جناب چالیس دن معاف ہے حالانکہ ان کو خون جو ہے پہلے بند ہو چکا تھا تو پھر اتنے دنوں کی نمازیں بعد میں ان کو قضا کرنے پڑے گی حکم شرح یہی ہے کہ اگر جس کو ہوتی ہے بلیڈنگ جتنے دنوں اتنے دن کے معاف ہے اگر چالیس سے پہلے پہلے بند ہو گئی ہے تو قزا کرنے پڑے گی پھر ایک کوشچن رہا تھا قزا روزے جو ہے کس طرح ادا کیے جائیں تو روزے تو اسی طرح ادا کیے جائیں گے جس طرح کے روزے رکھے جاتے ہیں البتہ خاص کو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں شوال کے مہینے میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو عید کا دن چھوڑ کر پورے مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اپنے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں حج کے متعلق آپ فرما رہے تھے مناسی کے حج کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں اچھا اس سے پہلے وہ مجھے یاد آیا ہمارے بشیر صاحب جی جی جی بشیر فاروقی صاحب نے ایک سوال یہ کیا تھا پہلے مفتی صاحب ایک کال کو شامل کرتے ہیں پھر جواب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کراچی سے بول رہی ہوں شمع خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں سر مجھے آپ کو پوچھنا ہے جی جی فرمائیے ہاتھ میں ہے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 32 روپے لکھا گیا تھا تو آج کے دور میں اس کے حساب سے کتنا دیر بنتا ہے جی دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں ماں باپ اور بیوی کی لڑائی میں بیوی کہتی ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا یا تم ماں باپ کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو تو اس سورت یہاں پہ مجھے تلاش دے دو اس سورت میں کیا جائز ہے کیا کروں یہ میرے بھائی کا سوال ہے کہ وہ کیا کرے اس سورت میں ٹھیک جی اور وہیں بس اتنا ہی ٹھیک ہے آپ کو بتا دو جی مفتی صاحب اچھا دیکھیں پہلا تو کوشچن کا یہ تھا کہ مہر سے متعلق تھا کہ جو بتیس روپے رکھا گیا تھا تو دیکھیں یہ بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتیس روپے نہیں رکھا گیا تھا وہ دس درم مہرے کم از کم اور ہمارے علماء نے گزشتہ زمانے میں آج سے تقریباً سو سال پہلے ستر سال پہلے جو ہے اپنے زمانے میں ان کے یہاں پر اشرفیاں اور روپے رائش تھے اشرفی سونے کی ہوتی تھی اور روپیہ جو ہے وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں ان بزرگوں نے اس جو دس درم کو کنورٹ کیا تھا تو وہ 32 روپے آٹھانے چاندی के بنا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری جو کرنسی کاغذ کا نوٹ ہے وہ بنا کرتا تھا اب لوگ جو ہے کم علمی کے باعث وہی جو سنی سنائی بات ہے وہ کہتے ہیں جناب شرائے محمدی جو ہے وہ 32 روپے آٹھ مہر ہے وہ یہ غلط بات ہے بلکہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق یہ کم از کم جو مہر کی مقدار دس درم رکھی گئی ہے اس کو آج کی کرنسی میں اگر ہم کنورٹ کریں گے تو ہمیں دس درم کی قیمت نکالنی پڑے گی تو اب دیکھیے دو سو درم جو چاندی ہے اس کی قیمت جو ہے تقریباً جو سولہ ہزار روپے بنتی ہے تو اس اعتبار سے اگر ہم دس درم کی قیمت نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بن جائے گی تقریباً آٹھ کے قریب بن جائے گی ٹھیک ہے یا اس سے اوپر نیچے ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے آج کے زمانے میں کم از کم مہر یہ ہوگا थी دوسرا کوشچن میرے ذہن میں نہیں انہوں نے تقریباً کچھ طلاق وغیرہ سے طلاق سے متعلق میرے بھائی ہیں ان کی بیگم سی کہتی ہیں کہ وہ ان کو طلاق دے دیں اچھا اچھا تو کیا یہ درست ہوگا دیکھیں اس میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بھائی جاتی تو نہیں کر رہے اگر ان کے بھائی زیادتی کر رہے ہیں تو ان کو اپنی زیادتی سے باز آنا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص سامنے سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چاہیے تو اس سے اس کا ریزن پوچھا جاتا ہے کہ کیا ریزن ہے ہماری طرف سے کیا کام معروضی طور پہ ایک سوال ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے خلا کے متعلق کہ خلا کا کے اسٹیٹس کیا ہے کہ اسلام جو ہے خلا کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ نکاح کی ڈور اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے مرد کو حاکم رکھا ہے مرد کو افضل رکھا ہے تو کیا خلا ایسی گنجائش ہے اسلام میں اور قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے خلا کی پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں میں تو انہوں نے جو بات کہی ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا شوہر کی طرف سے زیادتی تو نہیں ہے اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے مثلا پٹائی کرتا ہے معذ اللہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ظلم کرتے ہیں یعنی نانو نفقہ نہیں دیتے جی تو یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے یا اور کوئی کسی قسم کی زیادتی یا اخلاقی برائی جی پائی جاتی جی جی ہے جس کی وجہ سے عورت تنگ ہے تو پھر عورت کا ڈیمانڈ کرنا کوئی برا نہیں ہے جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم پھر اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو جی تو پھر اس میں جو ہے فدیا دے کر جان چھڑانے میں حرج نہیں ہے تو یہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ شریعت مطلعہ نے اگرچہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرا رکھی ہے لیکن اگر مرد حقوق ادا نہیں کرتا یہ دونوں دیکھتے ہیں عورت دیکھتی ہے کہ اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی میں کسی وجہ سے بھی تو پھر وہ خلا کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اس پہ مزید آپ سے بات کریں گے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں مختار بول رہا ہوں کراچی سے جی جی مختار صاحب فرمائیے میرا سوال یہ ہے جی جی میرے پاس بینک کا قرضہ ہے ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے جبکہ میرے پاس سونا اور دوسرے چیزیں جو ہے پچاس ایک لاکھ اور پچاس ہزار ٹھیک ہے پچاس ہزار کی سیونگ ہے ٹھیک ہے بینک سے ایک لاکھ روپے قرضہ لون رکھا ہے گھر کے لیے جی جی کیا مطلب ہوگی لون پہ یا کل اثاثے پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب سوال کے جواب سے پہلے ہم سخر جو بھائی عبد ال بلوچ نے کوشچن کیا تھا وہ ہمارا جواب رہ گیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین وفات گئے لیکن تھوڑی بہت انہوں نے زندگی میں ان کی نافرمانی بھی کی تو وہ کیا کریں تو دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اس میں ندامت اختیار کرے شرمندی اختیار کریں اور ہو سکے تو اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہائیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اشارے ثواب کریں نہ کیا کریں تاکہ ان کو ثواب پہنچے پھر یہ ہے کہ ان کے جو رشتے دار تھے والدین کے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ جیسا کہ کرنا چاہیے اتنا اچھا سلوک کریں تو اگر یہ معاملہ کریں گے تو ان اللہ تعالیٰ والدین قبر میں ان سے راضی ہو جائیں گے یعنی والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ پورے پورے عزت و احترام کے ساتھ معاملہ رکھ ان کو نوازے اگر نواز سکتے ہیں تو ان اللہ والدین راضی ہو جائیں گے یہ جو کوشچن بھائی نے کیا ان کا کوشچن دراصل یہ تھا کہ ان پہ ایک لاکھ روپے بینک کا لون کا قرض ہے اور ان کے پاس جو اپنے ہی جو رقم ہے سونے کی صورت میں یا تاثا ہے جس کے اوپر زکات ادا کی جا سکتی ہے وہ صرف پچاس ہزار روپے ہے تو ایسی صورت میں شریعت مطالعہ کا حکم یہ ہے کہ زکوۃ صرف اس مال پہ کی جاتی ہے جو قرض سے فارغ ہو تو اب ان کے پچاس ایک لاکھ کا قرضہ ہے اور پچاس ہزار ان کے پاس رقم ہے تو ان کے پاس جو رقم ہے وہ پوری کے پورے قرض میں مستغرق ہے تو چنانچہ ان کے زکوت واجب نہیں ہے है। है اور مفتی صاحب وہ حضرت صاحب بشی فاروقی صاحب نے جو ایک فکی مسئلے کے بارے میں آپ سے دریا انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ان کے پروگرام میں کسی خاتون نے یہ کہا کہ ان کے شوہر کہتے ہیں جی جناب وہ میں جو کھیلتا ہوں بانڈ پرچی وغیرہ جائز ہے اور مفتی صاحب اس پہ آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک فتویٰ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بانڈ ہے جو بانڈ ہم خریدتے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اجازت سے ایشو ہوتے ہیں ان کو خریدنا اور ان پہ لگنے والا انعام جائز ہے اگر یہ بات درست ہے تو ان پر جو نمبر کھیلے جاتے ہیں جس کو ہم اور میں دو نمبر کھیلنا تین نمبر کھیلنا جائیں کیا وہ جو غیر قانونی طریقے سے کھیلے جاتے ہیں کیا وہ بھی جائز ہے میں عرض کرتا ہوں تو اس میں تو پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ جناب میرے اللہ کے درمیان میں معاملہ اور یہ جوا میرے لیے حلال ہے جی تو ماض اللہ سما ماض اللہ جوا تو ایسی بری چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن میں فرمائے گیا حرام ہے جی تو قرآن میں جب اس کو حرام فرما دیا گیا ہے تو اس کو حلال سمجھنا حرام قطعی کو حلال سمجھنا ہے اور یہ اللہ کے حکم کو تبدیل کرنا ہے اور یہ کفر ہے ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو ایسی بات کہے یا ایسا سمجھے اور اس کی بیوی بی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے تو اگر وہ شخص ہماری بات سن رہا ہے یا جس نے ہماری بات کو سنا اس تک پہنچا دے کہ وہ شخص توبہ کرے تجدید ایمان کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ستیہ دل سے توبہ کرے اور پھر اپنے زوجہ سے دوبارہ نکاح کرے آپ نے جو بات کہی پرائز باؤنڈ کی خرید و فروخت اور اس پر لگنے والے انعام کے بارے میں تو اس کے بارے میں بہت تفصیلی فتح ہمارے بھی لکھا ہوا علماء نے بھی لکھے ہیں تو وہ تو جائز شرن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہ جو پرچی کا جو کام کرتے ہیں تو وہ کی صورت ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا انعام نکل آیا تو آپ نے کما لیا اور اگر آپ کا انعام نہیں نکلا تو آپ کے اوپی سے ضائع ہو گئے شریعت مطالعہ میں جوئے کی یہی تعریف ہے یا تو آپ سامنے والے کا مال لے لیں گے یا وہ آپ کا مال لے لیں گے وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ بلخمر و اس میں نشے میں اور پانسے میں تم لوگوں کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے اگرچہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کے نقصان سے بڑھ کر اسی لیے ان بلخمر ولمصر ون صاحب اور رسم المل شیطان یہ فرمایا گیا کہ یہ شیطان کا کام ہے ناپاک ہے نجس ہے تو یہ بہت بری بات ہے اور دوسری جو آیت طیب آپ نے فرمایا اس میں یہ واقعی یہی فرمایا گیا کہ اس میں فائدہ ظاہری طور پر انسان کو نظر آتا ہے مگر حقیقت نقصان ہی نقصان ہے اور ہم نے یہ پتہ کا کاروبار کرنے والوں کو ذاتی ایکسپیرئنس ہمارا یہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دم سے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں مال کے اعتبار سے دوسرے لمحے زمین بوس ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بیچاروں کی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں थी. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتایا وقت تمام ہوا اور مدہ ابھی باقی ہے ایک سفینہ چاہیے اس بحرے بے قرار کے لیے ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان ندیم خان اور شیخ العدیث مفتی محمد ابو بکر صاحب کو اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ